السلام علیکم و اللہ وبرکاتہ دارالو اس بار ایک نئی اور حیرت انگیز ڈرامائی پیشکش کے ساتھ حاضر ہے قیامت کب آئے گی یہ سوال عام طور پر ذہنوں میں ابھرتا ہے قیامت کب آئے گی لیکن اس کا علم اللہ تعالی نے کسی کو نہیں دیا تاہم اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت اہتمام سے اس کی نشانیاں بیان فرمائی بہت طویل بیانات میں اس کے بارے میں وضاحتیں فرمائیں تاکہ امت قیامت سے پہلے رونما ہونے والے فتنوں سے بچ جائے آج ضرورت اس امر کی ہے کہ یہ نشانیاں سن کر ذہن نشین کر کے ہم غور کریں کہ ان میں سے کون کون سی نشانیاں ہمارے گھر میں داخل ہو چکی ہیں کون کون سی دروازوں پر دستک دے رہی ہیں اور کون کون سی مستقبل قریب میں ہمارے سامنے آنے والی ہیں اور بالکل قرب قیامت ہمیں کن بڑے فتنوں کا سامنا کرنا ہوگا یا ہماری آئندہ نسل کو کرنا ہے لیجئے سماعت فرمائیے قیامت کب آئے گی اللہ کا شکر ہے آپ بال بال بچے بھائی صاحب آپ کس خیال میں گم تھے ارے یہ تو آپ ہیں میرے دوست قاسم صاحب او آسم کیا آپ اچھا ہوا آپ سے ملاقات ہو گئی میں واقعی بہت پریشان ہوں جمعہ پڑھ کر آ رہا ہوں پریشانی کیسی لیٹ ہو گیا تھا اپنی مسجد میں جمعہ نہ مل سکا ایک اور مسجد میں پڑھنے کا اتفاق ہوا کیا یہ مناسب نہ ہوگا ہم گھر چل کر بات کریں ضرور کیوں نہیں چلیے تشریف رکھیے ہاں تو اس مسجد میں مولوی صاحب قیامت کے موضوع پر تقریر کر رہے تھے تقریر کے دوران انہوں نے ایک ایسی بات کہہ دی کہ میں پریشان ہو گیا انہوں نے ایسی کیا بات کہہ دی انہوں نے بتایا کہ اللہ تعالیٰ نے قیامت کا علم بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو دیا تھا یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بتا دیا تھا کہ قیامت کب ہوگی جبکہ میری معلومات اس کے الٹ ہیں یہ کہ اللہ تعالیٰ نے قیامت کا علم کسی کو بھی نہیں دیا بس یہ ہے میری پریشانی کیا آپ اس بارے میں میری مدد کریں گے یا ہمیں کسی عالم دین کی خدمات حاصل کرنا ہوں گی اس کی ضرورت نہیں میں نے اس موضوع پر بہت مطالعہ کیا ہے عالموں سے سیر حاصل بات کی ہے اور سچ تو یہ ہے کہ اس موضوع پر میں مفصل بات کر سکتا ہوں بلکہ آپ پسند کریں تو میں آپ کو قیامت کی علامات تک بتا سکتا ہوں جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زبانی ہم تک پہنچی ہے یہ علامات دلچسپی سے خالی نہیں اور ہر مسلمان کے لیے ان کا جاننا ازحد ضروری بھی ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم قیامت کی علامات اپنے صحابہ کرام کو وقتاً فوقتاً بتاتے رہتے تھے کبھی مختصر کبھی تفصیل سے آپ نے قیامت کی علامات بیان کرنے کا کس قدر اہتمام فرمایا اس کا اندازہ مسلم شریف کی اس حدیث سے لگایا جا سکتا ہے ابو زید الصاری رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں فجر کی نماز پڑھائی پھر ممبر پر تشریف فرما ہوئے اور ہمارے سامنے خطبہ دیا یہاں تک کہ ظہر کا وقت ہو گیا پھر آپ نے ممبر سے اتر کر زہر کی نماز پڑھائی پھر ممبر پر تشریف لے گئے اور ہمیں خطبہ دیتے رہے یہاں تک کہ اصر کا وقت ہو گیا پھر آپ نے ممبر سے اتر کر اصر کی نماز پڑھائی پھر ممبر پر تشریف فرما ہوئے اور خطبہ دیتے رہے یہاں تک کہ سورج قروت ہو گیا آپ نے ہمیں اس خطبے میں ان اہم واقعات کی خبر دی جو ہو چکے اور جو آئندہ ہونے والے ہیں بس ہم میں سے جس کا حافظہ زیادہ قوی تھا وہی ان تمام واقعات کو یاد رکھ سکتا تھا حزیفہ رضی اللہ عنہ کی روایت کے الفاظ یہ ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے قیامت تک ہونے والا کوئی واقعہ نہیں چھوڑا جو ہمیں نہ بتایا ہو جس نے یاد رکھا یاد رکھا جو بھول گیا وہ بھول گیا میرے یہ ساتھی بھی یہ بات جانتے ہیں اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جن واقعات کی خبر دی ان میں سے جن واقعات کو میں بھول گیا جب ان میں سے کوئی رونما ہوتا ہے تو مجھے یاد آ جاتا ہے بالکل اسی طرح جیسے کوئی آدمی غائب ہو جائے تو اس کا چہرہ بھول جاتا ہے لیکن جب کبھی وہ نظر آ جائے یاد آ جاتا ہے تو قاسم صاحب غور فرمائیے وہ خطبہ کس قدر طویل تھا جس میں آپ نے قیامت کی علامات بیان فرمائی اب پہلے میں آپ کے سوال کی طرف آتا ہوں قرآن مجید میں اللہ تعالی ارشاد فرماتے ہیں بے شک اللہ ہی کو قیامت کا علم ہے ایک اور جگہ اللہ تعالی ارشاد فرماتے ہیں یس ال کا نسا ایا نرس فیم انت من ذکر منتہ آپ سے قیامت کے بارے میں پوچھتے ہیں کہ وہ کب واقع ہوگی آپ کو اس کے ذکر کرنے سے کیا تعلق اس کے علم کی انتہا تو آپ کے رب کے پاس ہے یہ تو تھا باری تعالی کا ارشاد اب آپ کو اس سلسلے کی ایک حدیث سناتا ہوں یہ حدیث مسلم شریف کی ہے سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ ہم ایک دن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاصل تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہم سے خطاب فرما رہے تھے کہ اچانک سامنے سے ایک شخص نمودار ہوا اس کے کپڑے نہایت سفید اور بال بہت ہی زیادہ سیاہ تھے اور اس پر سفر کا کوئی اثر بھی معلوم نہیں ہوتا تھا اس کے ساتھ یہ بات بھی تھی کہ ہم میں سے کوئی اسے جانتا بھی نہیں تھا وہ حاضرین کے حلقے میں سے گزرتا ہوا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے دو زانو ہو کر بیٹھ گیا اس نے اپنے گھٹنے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے گھٹنوں سے ملا دیے اپنے ہاتھ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی رانوں پر رکھ دیے اور کہا اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم مجھے بتائیے اسلام کیا ہے آپ نے فرمایا اسلام یہ ہے کہ تم گواہی دو اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں محمد اللہ کے رسول ہیں اور نماز قائم کرو اور زکات ادا کرو اور ماہ رمضان کے روزے رکھو اگر بیت اللہ کے حج کی طاقت رکھتے ہو تو حج کرو اس اجنبی نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ جواب سن کر کہا آپ نے سچ کہا عمر رضی اللہ تعالان ہو جو اس حدیث کے راوی ہیں فرماتے ہیں کہ اس کی بات سن کر ہمیں تعجب ہوا کہ یہ شخص خود پوچھتا ہے اور تصدیق بھی کرتا ہے اس کے بعد اس نے پوچھا اب مجھے بتائیے ایمان کیا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایمان یہ ہے کہ تم اللہ اس کے فرشتوں اس کی کتابوں اس کے رسولوں اور قیامت کے دن کو حق جانو اور مانو ہر خیر اور شر کو بھی حق جانو اور مانو اس نے کہا آپ نے سچ فرمایا اس کے بعد اس اجنبی نے پوچھا آپ مجھے بتائیے احسان کیا ہے آپ نے فرمایا احسان یہ ہے کہ اللہ کی بندگی تم اس طرح کرو گویا تم اس کو دیکھ رہے ہو کیونکہ اگرچہ تم اس کو نہیں دیکھتے لیکن وہ تو تمہیں دیکھ رہا ہے پھر اس نے پوچھا مجھے قیامت کے بارے میں بتائیے کہ کب واقع ہوگی آپ نے اس کے جواب میں فرمایا جس سے یہ سوال کیا جا رہا ہے وہ اس سوال کرنے والے سے زیادہ نہیں جانتا پھر اس نے کہا مجھے اس کی کچھ نشانیاں ہی بتائیے آپ صلی اللہ نے فرمایا اس کی ایک نشانی تو یہ ہے کہ لونڈی اپنی مالکہ اور آقا کو جنے گی ایک نشانی یہ ہے کہ تم دیکھو گے جن کے پاؤں میں جوتا اور تن پر کپڑے نہیں ہیں اور جو تنگ دست اور بکریاں چرانے والے ہیں وہ بڑی بڑی عمارتیں بنانے لگیں گے اور اس میں ایک دوسرے پر بازی لے جانے کی کوشش کریں گے عمر رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ یہ باتیں کر کے وہ اجنبی چلا گیا پھر کچھ عرصہ گزرنے پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھ سے فرمایا اے عمر کیا تم جانتے ہو وہ سوال کرنے والا کون تھا میں نے عرض کیا اللہ اور اس کا رسول ہی زیادہ جاننے والے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ جبریل تھے تمہاری اس مجلس میں اسی لیے آئے تھے کہ تم لوگوں کو تمہارا دین سکھا دے یہ حدیث بخاری میں بھی ہے اس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے واضح طور پر ارشاد فرما دیا کہ قیامت کا علم مجھے بھی نہیں کیا آپ مطمئن ہو گئے یا اس سلسلے میں مزید وضاحت کروں نہیں بات آئینے کی مانند واضح ہو گئی آپ کی معلومات میں اضافے کے لیے ارز کرتا چلو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے قیامت کے آثار اور نشانیاں اس قدر وضاحت سے اور کھول کھول کر بیان فرمائی ہیں کہ حیرت ہوتی ہے ویسے آج کے دور میں فتنوں سے بچنے کے لیے ان نشانیوں کا جاننا ہر مسلمان کے لیے انتہائی ضروری ہے ایک بات وضاحت طلب ہے یہ جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ لونڈی اپنی مالکہ یا آقا کو جنیں گی اس کا کیا مطلب ہے او ہاں مجھے خود چاہیے تھا کہ اس کا مطلب بتا دیتا خیر, خیر اب سن لیں اس کا مطلب یہ ہے کہ قیامت کے نزدیک ماں باپ کی نافرمانی عام ہوگی لوگ اپنے ماں باپ کے ساتھ لانڈیوں غلاموں جیسا سلوک کریں گے اور انتہائی سرکش ہو جائیں گے امید ہے بات اب واضح ہو گئی ہوگی بالکل اب میں قیامت کی علامات جاننے کے لیے کافی بےچانی محسوس کر رہا ہوں قیامت دراصل اسرافیل کی اس خوفناک چیخ کا نام ہے جس سے پوری کائنات پر زلزلہ داری ہو جائے گا اس زلزلے کے ابتدائی جھٹکوں سے ہی مائیں اپنے دودھ پیتے بچوں کو بھول جائیں گی حاملہ عورتوں کے حمل ساقط ہو جائیں گے اس چیخ اور زلزلے کی شدت میں مسلسل تیزی آتی جائے گی تمام انسان اور جانور اس سے مرنا شروع ہو جائیں گے یہاں تک کہ زمین اور آسمان میں کوئی جاندار زندہ نہیں بچے گا زمین پھٹ جائے گی پہاڑ دھنی ہوئی اون کی طرح اڑتے پھریں گے ستارے ٹوٹ ٹوٹ کر گریں گے چاند اور سورج اپنی روشنی کھو بیٹھیں گے پورا عالم گھنگور تاریکی کی لپیٹ میں آ جائے گا آسمان بھی ٹوٹ پھوٹ جائے گا اس طرح پوری کی پوری کائنات موت کی آغوش میں جا سوئے گی اس عظیم دن کی خبر تمام انبیاء کرام نے اپنی اپنی امتوں کو دی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے آ کر بتایا کہ قیامت قریب آ پہنچی اور میں اس دنیا میں اللہ کا آخری رسول ہوں قرآن کریم اللہ کی آخری کتاب ہے لیکن قیامت آئے گی کب اس کی ٹھیک ٹھیک تاریخ تو کجار سال اور صدی تک اللہ کے سوا کسی کو معلوم نہیں یہ ایسا راز ہے جو خالے کے کائنات نے کسی نبی فرشتے یا کسی اور کو نہیں بتایا اللہ تعالی کا اس بارے میں یہ ارشاد ہے یس اللہ قَرِيبًا لوگ آپ سے قیامت کے بارے میں پوچھتے ہیں کہہ دو کہ اس کا علم صرف اللہ کے پاس ہے آپ کو کیا خبر بہت ممکن ہے کہ قیامت بالکل ہی قریب ہو اب اس سلسلے کی احادیث بیان کرتا ہوں احادیث بیان کرنے کے بعد قیامت کی نشانیوں کو ایک ترتیب سے بتاؤں گا یعنی زمانے کے لحاظ سے بیان کروں گا تاکہ یہ بات ذہن میں آ جائے کہ کون کون سی نشانیاں پہلے نظر آئیں گی کون سی اس کے بعد بخاری کی حدیث ہے ابو رضی اللہ عنہ کا بیان ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قیامت اس وقت تک قائم نہیں ہوگی جب تک کہ تم ترکوں سے جنگ نہ کر لو ان کی آنکھیں چھوٹی چہرے سرخ اور ناکیں چھوٹی اور چپٹی ہوں گی ان کے چہرے ایسی ڈھال کی مانند ہوں گے جن پر تہ بتہ چمڑا چڑھا دیا گیا ہو اور قیامت نہیں آئے گی یہاں تک کہ تم ایسی قوم سے جنگ نہ کر لو جن کے جوتے بالوں کے ہوں گے ایک روایت کے الفاظ یوں ہیں علامات قیامت میں سے یہ بات بھی ہے کہ تم ایسی قوم سے جنگ کرو گے جن کے چہرے چوڑے ہوں گے مسلم کی حدیث میں ان لوگوں کی یہ نشانی بھی بیان کی گئی ہے کہ وہ بالوں کا لباس پہنتے ہوں گے ان احادیث میں جس قوم سے مسلمانوں کو جنگ کی خبر دی گئی ہے وہ ہیں. یہ قاہر الٰہی بن کر عالم اسلام پر ٹوٹ پڑے تھے اس قوم کی جتنی تفصیلات نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمائی تھی وہ سب حرف بحرف دیکھنے میں آئیں یہ فتنہ چھ سو چھپن ہجری میں عروج پر پہنچا جبکہ تاطاری کے ہاتھوں بغداد دباہ ہوا انہوں نے بنو عباس کے آخری خلیفہ مستاسم کو قتل کر ڈالا اور عالم اسلام کے بیشتر ممالک تہس نحس کر دیے مسلم شریف کی شرح لکھنے والے امام نووی رحما اللہ نے وہ دور اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے کیونکہ ان کی ولادت چھ سو اکیس ہجری میں اور وفات چھ سو چھتر ہجری میں ہوئی چنانچے مسلم کی شرح میں وہ ان احادیث کے بارے میں بیان فرماتے ہیں یہ سب پیش گوئیاں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا معجزہ ہیں کیونکہ ان ترکوں سے جنگ ہو کر رہی وہ سب صفات ان میں موجود ہیں جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمائی ان کی آنکھیں چھوٹی چہرے سرخ और چھوٹی اور چپٹی چہرے چوڑے ہیں اور ایسی ڈھال کی طرح ہیں جن پر تہ ہے چمڑا منٹ دیا گیا ہو بالوں کے جوتے پہنتے ہیں غرض یہ ان تمام صفات اور نشانیوں کے ساتھ ہمارے زمانے میں موجود ہیں مسلمانوں نے ان سے بارہا جنگ کی ہے اور اب بھی کر رہے ہیں ہم اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ مسلمانوں کے حق میں بہتر انجام کرے مسلمانوں پر اپنا لطف ہمیشہ برقرار رکھے اور اپنے رسول پر رحمت نازل فرمائے جو اپنی خواہش نف سے نہیں بولتے تھے بلکہ جو کچھ وہی ان کی طرف بھیجی جاتی تھی وہی بیان تھے یہ سن رہا ہوں مطلب یہ کہ یہ علامت تو پوری ہو چکی ہے ہاں بالکل اب سنیے قیامت کی ایسی ہی علامات میں سے ایک علامت حجاز کی آگ کیا فرمایا حجاز کی آگ میں سمجھا نہیں میں وضاحت کرتا ہوں یہ حدیث بھی بخاری اور مسلم کی ہے ابو ہریرا رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قیامت اس وقت تک نہیں آئے گی جب تک کہ سرزمین حجاز سے ایک آگ نہیں نکلے گی وہ آگ بسرا میں اونٹوں کی گردنیں نے روشن کر دے گی یہ بات بھی سمجھ میں نہیں آئی وضاحت کرتا ہوں یہ عظیم آگ تا کے فتنے سے قریب ایک سال پہلے مدینہ طیبہ کے نواح میں جو احادیث میں بیان کی گئی ہے یہ آگ جمعہ چھ جماعتی سو چون ہجری کو نکلی اور آگ کے بڑے سمندر کی طرح میلوں میں پھیل گئی جو پہاڑ اس کی زد میں آئے ان کو اس نے راکھ بنا ڈالا باون دن تک یعنی ستائیس رجب تک مسلسل بھڑکتی رہی اور پوری طرح سر دھونے میں تین ماہ لگ گئے اس آگ کی روشنی مکہ مکرمہ یمبو تیما حتی کے حدیث کے الفاظ کے مطابق بسرا جیسے دور دراز مقام پر بھی دیکھی گئی اس آگ کی خبر پورے عالم اسلام میں پھیل گئی تھی چنانچہ اس زمانے کے محدثین اور مورخین نے اپنی تصانیف میں بہت تفصیل سے اس کا ذکر کیا ہے مسلم شریف کی شرح لکھنے والے امام نووی اس حدیث کی شرح میں فرماتے ہیں حدیث میں جس آگ کی خبر دی گئی ہے یہ قیامت کی علامات میں سے ایک مستقل علامت ہے اور ہمارے زمانے میں مدینہ طیبہ میں ایک آگ چھ سو چون ہری میں نکلی ہے جو بہت عظیم آگ تھی مدینہ طیبہ سے مشرقی سمت میں حرہ کے پیچھے نکلی ہے تمام اہل شام اور سب شہروں میں اس کی خبر پہنچ چکی ہے خود مجھے مدینے کے ان لوگوں نے اس کی خبر دی ہے جو اس وقت مدینے میں موجود تھے مشہور مفسر امام محمد بن احمد قرطبی بھی اس زمانے کے بلند پایا عالم ہیں وہ بھی بخاری اور مسلم کی اس حدیث کے ذیل میں لکھتے ہیں حجاز میں مدینہ طیبہ سے ایک آگ نکلی ہے اس کی ابتداء زبردست زلزلے سے ہوئی یہ زلزلہ بدھ تین الثانی چھ سو چون ہری کی رات عشاء کے بعد آیا اور جمعے کے دن چاشت کے وقت تک جاری رہ کر ختم ہو گیا اور آگ قریض کے مقام پر ہررا کے پاس نمودار ہوئی یہ ایسے عظیم شہر کی صورت میں نظر آ رہی تھی جس کے گرد فصیل بنی ہوئی ہو اور اس پر کنگرے برج اور مینارے بنے ہوئے ہوں کچھ ایسے لوگ بھی دکھائی دیے جو اس آگ کو ہانک رہے تھے جس پہاڑ پر سے گزرتی تھی اس کو گرا کر راکھ بنا دیتی تھی پگھلا دیتی تھی آگ کے اس مجموعے میں سے ایک حصہ سرخ اور نیلا کی صورت میں نکلتا تھا اس میں بادل کسی گرج تھی وہ سامنے کی چٹانوں کو اپنی لپیٹ میں لے لیتا تھا اور عراقی مسافرین کے اڈے تک پہنچ جاتا تھا اس کی وجہ سے راکھ ایک بڑے پہاڑ کی مانند جمع ہو گئی تھی پھر آگ مدینے کے قریب پہنچ گئی مگر اس کے باوجود مدینے میں ٹھنڈی ہوا آتی رہی اس آگ میں سمندر جیسا جوش و خروش دیکھا گیا میرے ایک ساتھی نے مجھے بتایا کہ میں نے اس آگ کو پانچ دن کے فاصلے سے فضا میں بلند ہوتے دیکھا اور میں نے سنا ہے وہ مکے اور بسرا کے پہاڑوں سے بھی دیکھی گئی ہے اس کے بعد امام قرطبی نے لکھا ہے یہ واقعہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کے دلائل میں سے ہے اس آگ کے بارے میں محدث ابو شامہ المقدسی ادیمشقی نے بھی اپنی کتاب میں قریب قریب یہی تفصیلات لکھی ہیں علامہ سمہودی نے اپنی کتاب وفا الوفا میں اس زمانے کے لوگوں کے بیانات قلم بند کیے ہیں یہ کہ اس زمانے میں مدینہ طیبہ کے نواہ میں آفتاب اور چاند کی روشنی دھوئیں کی کثرت کی وجہ سے اتنی دھندلی ہو گئی تھی کہ ایسا معلوم ہوتا تھا سورج اور چاند کو گرہن لگ گیا ہے ابو شامہ کا بیان بھی انہوں نے نقل کیا ہے وہ فرماتے ہیں ہمارے یہاں دمشق میں اس کا یہ اثر ظاہر ہوا کہ دیواروں پر سورج کی روشنی دھندلی ہو گئی ہم حیران تھے کہ اس کا کیا سبب ہے یہاں تک کہ ہمیں اس آگ کی خبر پہنچ گئی اسی زمانے کے ایک بزرگ علامہ قطب الدین قستلانی ہے جب آگ لگی تو یہ مکہ میں تھے انہوں نے اس آگ کی تحقیق میں بڑی تگو دو کی یہاں اس پر ایک کتاب لکھی اس میں گواہوں کے بیانات کلم بند کیے اس کتاب میں انہوں نے یہ عجیب واقعہ نقل کیا ہے مجھے ایک ایسے شخص نے یہ بات بتائی ہے جس پر میں اعتماد کرتا ہوں اس نے حرہ کے پتھروں میں سے ایک بہت بڑا پتھر اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے اس کا کچھ حصہ حرم مدینہ کی حد سے باہر تھا آگ اس کے صرف اس حصے کو لگی جو ہرم کی حد سے باہر تھا اور جب پتھر کے اس حصے تک پہنچی جو حرم میں داخل تھا تو بج گئی اور ٹھنڈی ہو گئی یہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک اور موجہ ہے کہ اتنی بڑی آگ حرم مدینہ میں داخل نہ ہو سکی یہاں تک کہ ایک ہی پتھر کا جو حصہ حرم سے باہر تھا وہ جل گیا جو اندر تھا اس کو آگ نہ جلا سکی اور ٹھنڈی ہو گئی اسی زمانے کے ایک بزرگ قاضی صدر الدین ہے یہ دمشق کے حاکم تھے لیکن قاضی بننے سے پہلے یہ بسرا میں ایک مدرسے کے مدرس تھے آگ کے واقعے کے وقت بھی بسرا میں تھے انہوں نے مشہور مفسر حافظ ابن کثیر کو بتایا جن دنوں یہ آگ نکلی ہوئی تھی میں نے ایک دیہاتی کو کہتے ہوئے سنا وہ میرے والد کو بتا رہا تھا کہ ہم لوگوں نے اس آگ کی روشنی میں اونٹوں کی گردنیں دیکھی ہیں اور یہ بالکل وہ بات ہے جس کی خبر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دی تھی یہ کہ اس آگ سے بسرا میں اونٹوں کی گردنیں روشن ہو جائیں گی اس آگ کے بارے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے تین باتیں ارشاد فرمائی تھی ایک یہ کہ وہ آگ حجاز میں نکلے گی دوسری یہ کہ اس سے وادی بہ پڑے گی تیسری یہ کہ اس سے بسرا کے مقام پر اونٹوں کی گردنیں روشن ہو جائیں گی یہ باتیں حرف حرف صحیح ثابت ہوئی غرض یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ایسے معجزات ہیں جو آپ کے وسال کے صدیوں بعد ظاہر ہوئے اور آئندہ بھی جن واقعات کی خبر آپ نے دی ہے بلا شبہ وہ بھی ایک ایک کر کے سامنے آتے جائیں گے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی صداقت کی دلیل بنیں گے اب آپ کو چند احادیث سناتا ہوں جن میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے قیامت کی علامات بیان فرمائی ہیں ان احادیث میں صرف وہ حصے سناؤں گا جن کا تعلق قیامت کی علامات سے سمورہ بن جندب رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنے ایک خطبے کے دوران ایک طویل حدیث بیان کی جس میں انہوں نے فرمایا کہ پھر رسول اللہ, صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز قصوف سے فارغ ہو کر اللہ کی حمد بیان کی کلمہ شہادت پڑھا پھر فرمایا اے لوگو میں بشر ہوں اور اللہ کا رسول ہوں اللہ کی قسم جب تک تیس قذاب یعنی جھوٹے نبی پیدا نہیں ہوں گے قیامت نہیں آئے گی ان میں آخری قذاب کانا دجال ہوگا جابر بن عبداللہ اللہ رضی اللہ عنہ کا بیان ہے کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فرماتے ہوئے سنا ہے کہ میری امت میں ایک جماعت قیامت تک حق کی سربلندی کے لیے لڑتی رہے گی یہاں تک کہ عیسا ابن مریم نازل ہوں گے اس جماعت کا امیر ان سے کہے گا آئیے نماز پڑھائیے عیسا علیہ السلام فرمائیں گے نہیں اللہ نے اس امت کو اعزاز بخشا ہے اس لیے تم ہی میں سے بعض باز, باز کے امیر ہیں یہ حدیث صحیح مسلم کی ہے اسی جیسی ایک حدیث صحیح بخاری سے سناتا ہوں ابو ہریرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قسم ہے اس ذات کی جس کے قبضے میں میری جان ہے وہ وقت ضرور آئے گا جب تم میں عیسا ابن مریم حاکم عادل کی حیثیت سے نازل ہوں گے سلیب کو توڑیں گے یعنی سلیب پرستی ختم کر دیں گے خنزیر کو قتل کریں گے جنگ کا خاتمہ کر دیں گے مال و دولت کی ایسی فراوانی ہوگی کہ کوئی اس کو قبول نہیں کرے گا لوگ ایسے دیندار ہو جائیں گے کہ ان کے نزدیک ایک سجدہ دنیا و سے بہتر ہوگا اسی طرح ایک اور حدیث صحیح مسلم سے سناتا ہوں حذیفہ بن اسید غفاری رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہماری طرف دیکھا ہم آپس میں ذکر کر رہے تھے چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کس بات کا ذکر کر رہے تھے ہم نے بتایا ہم قیامت کا ذکر کر رہے تھے یہ اللہ نے فرمایا قیامت اس وقت تک ہرگز نہیں آئے گی جب تک تم دس علامات نہ دیکھ لوگے گے دھواں دابت العرض دجال سورج کا مغرب سے طلوع ہونا عیسیٰ ابن مریم کا نازل ہونا یاجوج ماجوج کا آنا زمین میں دھنسنے کے تین واقعات ہوں گے ایک مشرق میں ایک مغرب میں ایک جزیرہ عرب میں آخر میں یمن سے ایک آگ نکلے گی وہ لوگوں کو حشر کے میدان کی طرف دھکیلے گی اور ایک روایت کے مطابق دسمی علامت ایک آندھی آئے گی جو لوگوں کو سمندر میں پھینک دے گی صحیح مسلم کی ایک اور روایت میں ہے ابو ہریرا رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا چھے چیزوں سے پہلے پہلے نیک کاموں میں جلدی کرو دھواں دجال دابت الارض، سورج کا مغرب سے طلوع ہونا اور ایک عام اور خاص لوگوں کا فتنہ تفصیر ابن کثیر میں اس دھوئیں کی وضاحت لکھی ہے کہ یہ دھواں قیامت کے بالکل نزدیک نظر آئے گا یہ دھواں کفار پر چھا جائے گا اور ان کے لیے یہ دردناک عذاب ہوگا اس دھویں سے مومنوں کو تو صرف زکام سا محسوس ہوگا لیکن کفار اور منافقین کے یہ کانوں میں گس جائے گا جس سے ان کے سر ایسے گرم اور سخت ہو جائیں گے جیسے آگ پر بھون دیے گئے ہوں دعبت الارض کا مطلب یہ ہے کہ قیامت کے نزدیک اللہ تعالی زمین سے ایک جانور کو نکالیں گے وہ ان سے باتیں کرے گا یہ وہ وقت ہوگا جب عیسیٰ علیہ السلام کی وفات ہو چکی ہوگی اور اللہ کی نافرمانی اور کفر دنیا میں پھیل چکا ہوگا اسلام کے اکثر حصے پر عمل چھوڑ دیا گیا ہوگا تو اس وقت اللہ تعالی اس جانور کو نکالے گا جو مومن اور کافر میں فرق کرے گا تاکہ لوگ کفر سے باز آ جائے پھر یہ جانور غائب ہو جائے گا لوگوں کو سنبھلنے کی مہلت دی جائے گی مگر وہ پھر بھی سرکشی پر اڑے رہیں گے تب آفتاب کے مغرب سے طلوع ہونے کا عظیم واقعہ پیش آئے گا اس کے بعد کسی کافر کی توبہ قبول نہیں ہوگی اب ایک طویل ترین حدیث سناتا ہوں جس میں بہت زیادہ وضاحت اور تفصیل ہے سنیے نواس بن سمان رضی اللہ تعالی عنہ کا بیان ہے کہ ایک صبح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دجال کا ذکر فرمایا اور اس کے فتنے کے بارے میں وضاحت فرمائی اس بیان کو سن کر خوف کی وجہ سے ہمیں یوں لگا جیسے دجال قریبی نخلستان میں موجود ہو ہم اس وقت تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس سے چلے گئے لیکن شام کو جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خوف کی حالت کو بھانپ لیا اور پوچھا تمہیں کیا ہوا ہم نے کہا اے اللہ کے رسول آپ نے صبح دجال کا ذکر فرمایا تھا بس ہمیں ایسا محسوس ہونے لگا ہے جیسے دجال قریبی نخلستان میں موجود ہو یہ سن کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اپنی امت کے بارے میں مجھے دجال سے زیادہ دوسری چیز کا ڈر ہے کیونکہ دجال اگر میری زندگی میں نکلا تو تمہاری طرف سے اس کا مقابلہ کرنے والا میں موجود ہوں لہذا تمہیں فکر کی ضرورت نہیں اور اگر وہ میری وفات کے بعد نکلا تو ہر مسلمان اپنا دفاع خود کرے گا میرے بعد اللہ تعالی تو ہر مسلمان کا حامی و ناصر ہے ہی ایک منٹ آسنیان اس دوسری چیز کے بارے میں کوئی وضاحت نہیں آئی آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے بارے میں دجال سے زیادہ کس چیز سے خوف زدہ تھے اس حدیث میں اس دوسری چیز کی وضاحت تو نہیں ہے لیکن دوسری احادیث کے مطالعے سے پتہ چلتا ہے کہ وہ دوسری چیز گمراہ کرنے والے رہنماں اور سربراہ ہے اب آگے ہے دس دجال کی علامات اور حالات پھر سن لو وہ جوان ہوگا بال سخت گھنگریالے ہوں گے اس کی ایک آنکھ بے نور ہوگی میرے خیال میں وہ ابد العزا بن قطن کی شکل صورت جیسا ہوگا تم میں ایک منٹ یہ بات سمجھ میں نہیں آئی یہ ایک شخص کا نام ہے جو اسلام سے پہلے مر گیا تھا یہاں اس کا حلیہ مراد ہے صحابہ کرام نے اسے دیکھا تھا اس لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مثال کے طور پر یہ بات بیان فرمائی ہاں تو آگے حدیث کے الفاظ یہ ہیں تم میں سے جو دجال کو پائے وہ اس پر سورہ کہف کی ابتدائی آیات پڑھ دے معاف کیجئے گا پھر ٹوکنا پڑ رہا ہے اس کا مطلب ہے جو سورہ کہف کی ابتدائی آیات اس پر پڑھ دے گا وہ اس کے فتنے سے محفوظ ہو جائے گا آگے سنیے وہ شام اور عراق کے درمیان ایک راستے پر نمودار ہوگا اور دائیں بائیں ہر طرف فساد پھیلائے گا اے اللہ کے بندو، تم اس وقت ثابت عدم رہنا ہم نے پوچھا اے اللہ کے رسول وہ دنیا میں کتنا عرصہ رہے گا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا چالیس روز جن میں سے ایک دن ایک سال کے برابر اور ایک دن ایک مہینے کے برابر اور ایک دن ایک ہفتے کے برابر ہوگا اور باقی ایام عام دنوں کے برابر ہوں گے ہم نے پوچھا اے اللہ رسول جو دن سال کے برابر ہوگا اس میں کیا ہمارے لیے ایک ہی دن کی نمازیں کافی ہوں گی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نہیں بلکہ تم ہر نماز کے لیے وقت کا اندازہ کر لیا کرنا ہم نے پوچھا اے اللہ کی رسول زمین پر اس کی رفتار کتنی تیز ہوگی آپ نے فرمایا بارش کی طرح تیز ہوگی جسے پیچھے سے ہوا ہانک رہی ہو بس وہ ایک قوم کے پاس آئے گا اور ان سے کہے گا اسے رب مان لیں وہ لوگ اس پر ایمان لے آئیں گے اور اس کی بات مان لیں گے پھر وہ بادلوں کو حکم دے گا تو بادل بارش برسائیں گے زمین کو حکم دے گا تو وہ نباتات اگائے گی چناچے ان کے مویشی جو صبح چرنے گئے تھے شام کو اس حالت میں لوٹیں گے اور انکار کریں گے تو دجال وہاں سے چلا جائے گا لیکن دوسری صبح جب یہ لوگ اٹھیں گے تو ان میں کہک پھیل چکا ہوگا ان کے مال مویشی میں سے کچھ بھی باقی نہیں بچے گا اور دجال ایک ویران زمین سے گزرے گا تو اس سے کہے گا اپنے خزانے اگل دے تو زمین کے خزانے نکل کر اس طرح اس کے پیچھے چلیں گے جیسے شہد کی مکھیاں اپنے بادشاہ کے پیچھے چلتی ہیں پھر وہ ایک پر شباب آدمی کو بلائے گا اور اسے تلوار مار کر دو ٹکڑے کر دے گا اس کے دونوں ٹکڑوں کے درمیان اتنا فاصلہ ہوگا جتنا تیر مارنے والے اور اس کے نشانے کے درمیان ہوتا ہے پھر وہ اس نوجوان کو آواز دے گا بس وہ نوجوان زندہ ہو کر ہنستا ہوا پر رونق چہرے کے ساتھ اس کی طرف بڑھے گا ابھی یہ اسی حال میں ہوگا کہ اللہ تعالی عیسا ابن مریم کو بھیج دے گا وہ دمشق کے مشرقی جانب سفید مینارے پر اتریں گے اس وقت وہ ہلکے زرد رنگ کی دو چادروں میں ہوں گے وہ دونوں ہاتھ دو فرشتوں کے بازو پر رکھے ہوئے ہوں گے جب سر جائیں گے تو اس سے پانی کے قطرے ٹپکیں گے سر اٹھائیں گے تو اس سے ایسے قطرات گریں گے جو چاندی کے دانوں کی طرح چمکدار ہوں گے اور موتیوں کی طرح سفید ہوں گے عیسا علیہ السلام کے سانس کی ہوا جس کافر کو لگے گی وہ مر جائے گا اور جہاں تک آپ کی نظر جائے گی وہاں تک آپ کا سانس پہنچے گا بس عیسا علیہ السلام دجال کو تلاش کریں گے یہاں تک کہ اسے لد کے دروازے پر لیں گے اور قتل کر ڈالیں گے ایک منٹ آسنیہ یہ کیا نام ہوا یہ مقام فلسطین میں ہے آج کل اسرائیل کے قبضے میں ہے اسی مقام پر یہودیوں کا جنگی ایئرپورٹ ہے اور لد یا لڈاہی کے نام سے مشہور ہے مطلب یہ کہ آج بھی یہ مقام کہلاتا ہے ہاں تو عیسا علیہ السلام دجال کو قتل کر دیں گے پھر ان کے پاس وہ لوگ آئیں گے جن کو اللہ تعالیٰ نے دجال کے فتنے سے محفوظ رکھا تھا عیسا علیہ السلام ان کے چہروں سے سفر کی گرد اور میں بلند درجات کی خوشخبری سنائیں گے عیسا علیہ السلام اسی قسم کے حالات میں ہوں گے کہ اللہ تعالیٰ ان کے پاس وہی بھیجے گا کہ اب میں نے اپنی ایسی مخلوق یعنی یاجوج ماجوج کو نکالا ہے جس سے لڑنے کی میں طاقت نہیں لہذا آپ میرے خاص بندوں کو جمع کر لیجیے چنانچے عسا علیہ السلام ایسا ہی کریں گے اور اللہ ماجوج یا اتنی بڑی تعداد میں بھیجے گا کہ وہ ہر بلندی سے اتر پڑیں گے اور تیز رفتاری کے باعث پھسلتے ہوئے محسوس ہوں گے جب ان کا پہلا حصہ بحیر تبریہ سے گزرے گا تو اس کا سارا پانی پی کر ختم کر دے گا جب ان کا آخری حصہ وہاں سے گزرے گا تو کہے گا یہاں کبھی پانی تھا عیسیٰ ابن مریم اور ان کے اس وقت تور پر محصور ہو چکے ہوں گے اور کھانے پینے کی چیزوں کی کمی کا اس وقت یہ حال ہوگا کہ ایک بیل کے سر کو سو دیناروں سے بہتر خیال کیا جائے گا اب اللہ کے نبی اور ان کے ساتھی اللہ سے دعا کریں گے بس اللہ وبا کی صورت یاجوج ماجوج یا ایک کیڑا مسلط کرے گا جو ان کی گردنوں میں پیدا ہوگا اس سے سب کے جسم پھٹ جائیں گے اور سب کے سب دفعتن ہلاک ہو جائیں گے پھر اللہ کے نبی عیسا علیہ السلام اور ان کے ساتھی کوہ تور سے اتر آئیں گے زمین پر انہیں بالشت بھر جگہ ایسی نظر نہیں آئے گی جسے یاجوج ماجوج کی لاشوں اور تافن نے بھر نہ دیا ہو اللہ کے نبی عیسا علیہ السلام اور ان کے ساتھی پھر اللہ سے دعا کریں گے اس دعا کے نتیجے میں اللہ تعالی اتنے بڑے بڑے پرندے بھیجے گا جن کی گردنیں بختی اونٹوں کی گردنوں جتنی ہوں گی یہ پرندے ان لاشوں کو اٹھا کر جہاں اللہ چاہے گا پھینک دیں گے پھر اللہ ایسی بارش برسائے گا جس سے نہ کوئی مٹی کا گھر بچے گا نہ چمڑے کا خیم یعنی بارش مکانات والی بستیوں میں بھی ہوگی اور ان جنگلوں میں بھی جہاں خانہ بدوش خیموں میں رہتے ہیں یہ بارش زمین کو دھو کر آئینے کی مانند صاف کر دے گی پھر اللہ تعالی زمین کو حکم دے گا اپنی پیداوار ہوگا اور اپنی برکت پھر سے ظاہر کر دے چناچے ایسا ہوگا اور ایک انار اتنا بڑا ہوگا کہ اس کو آدمیوں کی ایک پوری جماعت کھا سکے گی اور اس کے چھلکے کے نیچے لوگ سایا حاصل کریں گے دودھ میں اتنی برکت ہوگی کہ دودھ دینے والی ایک اونٹنی لوگوں کی بہت بڑی جماعت کے لیے کافی ہوگی اور دودھ دینے والی گائے پورے قبیلے کے لیے کافی ہوگی اور دودھ دینے والی بکری پوری برادری کے لیے کافی ہوگی لوگ اسی حال میں ہوں گے کہ اللہ ایک خوشگوار ہوا بھیج دے گا جو ان کی بغلوں کے زیر حصے میں اثر انداز ہو کر ہر مومن اور مسلمان کی روح قبض کرنے کا سبب بن جائے گی اور دنیا میں صرف بدترین لوگ باقی رہ جائیں گے جو گدھوں کی طرح کھلم کھلا جنا کریں گے چنانچہ قیامت انہی بدترین لوگوں پر آئے گی یہ حدیث مسلم ابو داؤد ترمزی ابن معاجہ وغیرہ کتب احادیث میں موجود ہیں ایک اور حیرت انگیز حدیث سناتا ہوں وہ بھی صحیح مسلم کی ہے ابو ہریرا رضی اللہ تعالیٰ نے فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قیامت سے پہلے یہ واقعہ ضرور ہو کر رہے گا کہ اہل روم آماق یا وابق کے مقام پر پہنچ جائیں گے ان کی طرف مدینے سے ایک لشکر پیش قدمی کرے گا وہ اس زمانے کے بہترین لوگوں پر مشتمل ہوگا جب دونوں لشکر آمنے سامنے صف بستہ ہوں گے تو رومی کہیں گے ہمارے جو آدمی قید کیے گئے ہیں اور جو اب مسلمان ہو چکے ہیں انہیں اور ہمیں تنہا چھوڑ دو ہم ان سے جنگ کریں گے مسلمان کہیں گے نہیں اللہ کی قسم ہم اپنے بھائیوں کو ہرگز تمہارے حوالے نہیں کریں گے اس پر وہ ان سے جنگ کریں گے ان میں سے ایک تہائی مسلمان بھاگ کھڑے ہوں گے جن کی توبہ اللہ تعالی کبھی قبول نہیں کریں گے یعنی ان کو توبہ کی توفیق بھی نہیں ہوگی اور ایک تہائی مسلمان قتل ہو جائیں گے جو اللہ کے نزدیک افضل ترین شہدہ ہوں گے باقی ایک تہائی مسلمان فتح حاصل کر لیں گے اس کا نتیجہ یہ ہوگا کہ یہ لوگ آئندہ کے لیے ہر فتنے سے محفوظ ہو جائیں گے اس کے بعد جلد ہی یہ لوگ قسطنطینیا فتح کر لیں گے یہ لوگ اپنی تلواریں زیتون کے درختوں پر لٹکا کر ابھی مال غنیمت لوٹ رہے ہوں گے کہ شیطان چیخ کر یہ آواز لگائے گا کہ دجال تمہارے پیچھے بستیوں میں گھس آیا ہے یہ سنتے ہی یہ لشکر دجال کا مقابلہ کرنے کے لیے قسطنطینیا سے روانہ ہو جائے گا اور یہ خبر اگرچہ غلط ہوگی لیکن جب یہ لوگ شام پہنچیں گے تو دجال واقعی نکل آئے گا ابھی مسلمان جنگ کی تیاری اور سفے درست کرنے ہی میں مشغول ہوں گے کہ نماز فجر کی اقامت ہو جائے گی اور فورن ہی عیسا ابن مریم علیہ السلام آسمان سے نازل ہو جائیں گے اور مسلمانوں کے امیر کو ان کی امامت کا حکم فرمائیں گے اللہ کا دشمن دجال جب عیسا علیہ السلام کو دیکھے گا تو اس طرح گھلنے لگے گا جس طرح نمک پانی میں گھلتا ہے چنانچہ اگر وہ اس کو قتل نہ کرے تب بھی وہ گھل گھل کر ہلاک ہو جائے لیکن اللہ اسے ان کے ہاتھوں سے قتل کرائے گا اور وہ لوگوں کو اپنے حربے پر اس کا خون لگا ہوا دکھائیں گے قاسم صاحب اب میں آپ کو بہت سی روایات کا خلاصہ سناتا ہوں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب دجال نکلے تو تم ثابت قدم رہنا میں تمہارے سامنے اس کی وہ علامات بیان کیے دیتا ہوں جو پہلے کسی نبی نے بیان نہیں کی وہ سب سے پہلے تو یہ دعویٰ کرے گا کہ میں نبی ہوں حالانکہ میرے بعد کوئی نبی نہیں پھر وہ دعوی کرے گا کہ میں تمہارا رب ہوں حالانکہ تم اپنے رب کو مرنے سے پہلے نہیں دیکھ سکتے مطلب یہ کہ اس کا نظر آنا ہی اس بات کی دلیل ہوگا کہ وہ رب نہیں ہے دوسرے یہ کہ وہ کانا ہوگا حالانکہ تمہارا رب کانا نہیں ہے تیسرے یہ کہ اس کی دونوں آنکھوں کے درمیان کافر لکھا ہوگا جس کو ہر مومن پڑھ لے گا خواب لکھنا پڑھنا جانتا نہ بھی ہو دجال کے فتنوں میں سے ایک فتنہ یہ ہوگا کہ اس کے ساتھ ایک جنت اور ایک آگ ہوگی مگر حقیقت میں اس کی جنت آگ اور آگ جنت ہوگی بس جو شخص اس کی آگ میں مبتلا ہو اس کو چاہیے کہ اللہ سے فریاد کرے اور سورہ کہف کی ابتدائی آیات پڑھے ایسا کرنے سے وہ آگ اس کے لیے اسی طرح ٹھنڈی ہو جائے گی جس طرح ابراہیم علیہ السلام پر ٹھنڈی ہوئی تھی اس کا ایک فتنہ یہ ہوگا کہ وہ کسی دیہاتی سے کہے گا اگر تیرے مردہ ماں باپ کو میں زندہ کر دوں تو کیا تو شہادت دے گا کہ میں تیرا رب ہوں وہ کہے گا ہاں میں گواہی دوں گا بس دیہاتی کے سامنے دو شیطان اس کے ماں باپ کی صورت بنا کر آئیں گے اور کہیں گے بیٹا تو اس کی پیروی کر یہ تیرا رب ہے اس کا ایک فتنہ یہ ہوگا کہ اسے اللہ کی طرف سے مومنین کی آزمائش کے لیے ایک مومن شخص پر قدرت دی جائے گی پس وہ اس کو قتل کر دے گا اور آرے سے چیر کر اس کے دونوں ٹکڑوں کو الگ الگ ڈال دے گا پھر لوگوں سے کہے گا میرے اس بندے کی طرف دیکھو میں اسے ابھی زندہ کر دوں گا اور یہ پھر کہے گا اس کا رب میرے سوا کوئی اور ہے چنانچہ اللہ تعالیٰ اس شخص کو زندہ کر دیں گے اور خبیز دجال اس سے کہے گا بتا تیرا رب کون ہے وہ کہے گا میرا رب اللہ ہے اور تو اللہ کا دشمن ہے تو دجال ہے اللہ کی قسم تیرے دجال ہونے کا جتنا مجھے آج یقین ہے اتنا پہلے کبھی نہ تھا اس کا ایک فتنا یہ ہوگا کہ وہ بادلوں کو بارش کا حکم دے گا تو وہ بارش برسائیں گے اور زمین کو اگانے کا حکم دے گا تو وہ اگائے گے اس کا ایک فتنا یہ ہوگا کہ اس کا گزر ایک بستی سے ہوگا بستی کے لوگ اس کو جھٹلائیں گے تو ان کے سارے مویشی ہلاک ہو جائیں گے ایک اور فتنا یہ ہوگا کہ وہ ایک بستی سے گزرے گا وہ لوگ اس کی تصدیق کریں گے تو وہ بادلوں کو بارش کا حکم دے گا بادل بارش برسائیں گے اور زمین کو اگانے کا حکم دے گا تو وہ اگائے گی حتیٰ کہ اسی روز شام کو جب ان کے مویشی چرنے کے بعد واپس آئیں گے تو وہ خوب موٹے ہوں گے ان کی کوکھیں بھری ہوئی ہوں گی اور تھن دودھ سے لبریس ہوں گے مکے اور مدینے کے علاوہ زمین کا کوئی حصہ ایسا نہیں ہوگا جو اس کے پاؤں کے نیچے نہ آیا ہوگا اور جس پر اس کا ظہور نہ ہوا ہو البتہ جس درے سے بھی وہ مکے یا مدینے میں داخل ہونا چاہے گا فرشتے ننگی تلواریں لے کر اس کے سامنے آ جائیں گے اور وہ آگے بڑھنے کی ضرورت نہ کر سکے گا چنانچہ وہ کھاری زمین کے کنارے سرخ ٹیلے پر پڑاؤ ڈال دے گا اب مدینہ طیبہ میں تین زلزلے آئیں گے جن کے باعث ہر منافق مرد اور عورت مدینے سے نکل کر دجال سے جا ملے گا ان زلزلوں کے ذریعے مدینہ طیبہ منافقوں کی گندگی کو اپنے سے اس طرح نکال باہر کرے گا جیسے لوہار کی دھونکنی لوہے کا زنگ دور کر دیتی ہے اسی لیے اس دن کو یوم نجات کہا جائے گا یہ حالات سن کر ایک صحابیہ شریک رضی اللہ عنہ نے دریافت کیا اے اللہ کے رسول اس زمانے میں عرب کہاں ہوں گے یعنی عربوں کے ہوتے ہوئے دجال اس قدر کس طرح بپا کرے گا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عرب اس زمانے میں تھوڑے ہوں گے اور ان میں سے اکثر بیت المقدس میں ہوں گے ان کا امام ایک صالح مرد ہوگا یعنی امام مہدی ایک دن یہ واقعہ ہوگا کہ ان کا امام صبح کی نماز پڑھانے کے لیے آگے بڑھا ہی ہوگا کہ ان میں عیسا ابن مریم علیہ السلام نازل ہو جائیں گے چنانچہ امام پیچھے ہٹے گا تاکہ عیسا علیہ السلام نماز پڑھائیں لیکن عیسا علیہ السلام اس کے کندھوں پر ہاتھ رکھ کر فرمائیں گے یہ نماز آپ ہی پڑھائیں کیونکہ اس نماز کی اقامت آپ کے لیے ہوئی ہے جب امام نماز پڑھا کر فارغ ہوں گے تو عیسا علیہ السلام کہیں گے دروازہ کھولو دروازہ کھول دیا جائے گا اس کے دوسری طرف دجال ہوگا اور اس کے ساتھ ستر ہزار یہودی ہوں گے اور قیمتی موٹے کپڑے پہنے ہوں گے جب دجال عیسا علیہ السلام کو دیکھے گا تو اس طرح گھلنے لگے گا جیسے نمک پانی میں گھلتا ہے وہ بھاگ کھڑا ہوگا سے فرمائیں گے میری ایک ذرب تیرے لیے مقدر ہو چکی ہے اس سے بابے لد پر جا لیں گے اور قتل کر ڈالیں گے بس اللہ یہودیوں کو شکست دے گا اللہ کی مخلوق میں سے جس چیز کے پیچھے بھی کوئی یہودی چھپنا چاہے گا خواہ پتھر ہو درخت ہو یا دیوار اس چیز کو بولنے کی طاقت عطا فرمائی جائے گی اور وہ پکارے گی اے مومن اے اللہ کے بندے یہ میرے پیچھے یہودی چھپا ہوا ہے آ کر اسے قتل کر دے عیسا علیہ السلام زکات کی وصولی بند کر دیں گے نہ بکری کی زکات وصول کی جائے گی نہ اونٹ کی اس کی وجہ یہ ہوگی کہ سب مالدار ہوں گے کوئی زکات لینے والا نہیں ہوگا بغض و عداوت ختم ہو جائے گی ہر زہریلے جانور کا زہر ختم ہو جائے گا حتیٰ کہ چھوٹا بچہ اگر سانپ کے منہ میں ہاتھ دے دے گا تو وہ اس کو کوئی نقصان نہیں پہنچائے گا اور چھوٹی بچی شیر کا منہ ہاتھ سے کھولے گی تو وہ اسے کچھ نہیں کہے گا بکریوں کے ریوڑ میں بھیڑیا اس طرح رہے گا جیسے ان کی حفاظت کرنے والا کتا زمین امن و امان سے بھر جائے گی جیسے برتن پانی سے بھر جاتا ہے اور کلمہ سب کا ایک ہوگا بس اللہ کے سوا کسی کی عبادت نہ کی جائے گی ابن ماجہ اور مسند احمد کی ایک روایت میں یہ بھی ہے کہ اس کے بعد لوگ اپنے اپنے شہروں کو واپس ہو جائیں گے تو اس وقت یاجوج ماجوج نکل پڑیں گے ان کی تفصیل میں نواز بن سمان والی حدیث میں بتا ہی چکا ہوں اب ابو داؤد اور مسند احمد وغیرہ سے ایک حدیث اور سن لیں ابو ہریرا رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میرے اور عیسا ابن مریم علیہ السلام کے درمیان کوئی نبی نہیں اور وہ نازل ہوں گے جب تم ان کو دیکھو تو پہچان لینا ان کا قد و قامت میں رنگ سرخ و سفید ہوگا ہلکے زرد رنگ کی دو چادروں میں ہوں گے سر کے بال اگرچہ بھیگے ہوئے نہ ہوں گے تب بھی چمک اور صفائی کی وجہ سے یوں محسوس ہوگا جیسے پانی کے قطرے ٹپک رہے ہیں اسلام کی خاطر کفار سے قتال کریں گے بس سلیب توڑ ڈالیں گے خنزیر کو قتل کریں گے اور جزیہ لینا بند کر دیں گے اللہ ان کے سوا تمام ادیان و مذاہب کو ختم کر دے گا انہی کے ہاتھوں دجال کو قتل کرائے گا بس عیسا علیہ السلام زمین میں چالیس سال رہ کر وفات پائیں گے اور مسلمان ان کی نماز جنازہ پڑھیں گے مسلم کی ایک روایت میں یہ بھی ہے کہ عیسا علیہ السلام حج یا عمرہ یا دونوں کریں گے اور یہ کہ تمام اہل کتاب عیسی علیہ السلام کی موت سے پہلے ان کی تصدیق کریں گے یعنی ان پر ایمان لے آئیں گے ان کی وفات کے بعد مسلمان ایک شخص کو اپنا امیر چن لیں گے اس امیر کی موت کے تیس سال گزرنے نہ پائیں گے کہ قرآن سینوں سے اٹھا لیا جائے گا پہاڑ اپنے مرکزوں سے ہٹ جائیں گے پھر ایک خوشگوار ہوا چلے گی جو مومنین کی روحیں قبض کرے گی پھر دنیا میں صرف بدترین لوگ رہ جائیں گے انہیں پر قیامت آئے گی سور پھونکا جائے گا سور پھونکے جانے کی چند آیات سن لیں یو ونحشر المجرمین یومئذ زرقا جس روز سور پھونکا جائے گا اور ہم گناہگاروں کو جمع کریں گے اور ان کی آنکھیں نیلی نیلی ہوں گی فا نی خوف سوری فلا انبئی نہ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 اللہ منشا وکل اتوہدا اور جس روز سور پھونکا جائے گا تو آسمانوں اور زمین والے سب گھبرا اٹھیں گے مگر جسے اللہ چاہے اور سب اس کے پاس آجز ہو کر چلے آئیں گے اس کا کیا مطلب ہے مگر وہ جسے اللہ چاہے مطلب یہ کہ اللہ کے محبوب بندوں کو اس وقت بھی کوئی گھبراہٹ نہیں ہوگی اور سنیے وَنُفِخَ فِي الصُّورِ فَإِذَا هُم مِّنَ الْأَجْدَاثِ إِلَىٰ رَبِّهِمْ يَنْسِلُونَ قَالُوا يَا وَيْلَنَا مَنْ بَعْثَنَا مِن محضرون اور سور کے پھونکے جاتے ہی سب کے سب اپنی قبروں سے اپنے پروردگار دگار کی طرف تیز تیز چلنے لگیں گے کہیں گے ہائے ہائے ہمیں ہماری خواب گاہوں سے کس نے اٹھا دیا یہی ہے جس کا وعدہ رحمان نے دیا تھا اور رسولوں نے سچ سچ کہہ دیا تھا یہ صرف ایک زور کی آواز ہوگی اور سب کے سب ہمارے روبرو حاضر کر دیے جائیں گے وَنُفِخَ فِي الصُّورِ فَصَعِقَ من خوف سوری فسائن شا تم فی خفی اخرا فا قیام گرون اور سور پھونکا جائے گا تو آسمانوں اور زمین والے سب بے ہوش ہو کر گر پڑیں گے مگر جسے اللہ چاہے پھر دوسری مرتبہ سور پھونکا جائے گا تو فوراً سب کھڑے ہو کر دیکھنے لگیں گے فعید سوری دَكَّةً فعو فَيَوْمَئِذٍ وَقَعَتِ واقع جب سور میں ایک پھونک مار دی جائے گی اور زمین اور پہاڑ اٹھا لیے جائیں گے پھر ایک ہی چوٹ میں ریزہ ریزہ کر دیے جائیں گے تو اس روز واقع ہونے والی واقع ہو جائے گی یعنی قیامت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا سور کیا چیز ہے آپ نے فرمایا وہ قرن ہے جو پھونکا جائے گا حدیث میں ہے کہ اس کا دائرہ آسمانوں اور زمینوں کے بقدر ہے اسرافیل اس میں پھونکیں گے ایک روایت میں ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا میں کیسے آرام حاصل کروں حالانکہ سور پھونکنے والے فرشتے نے سور کا لقمہ بنا لیا ہے یعنی اس پر منہ رکھ دیا ہے پیشانی جھکا دی ہے اور انتظار میں ہے کہ کب حکم دیا جائے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس وقت لوگوں کا یہ حشر ہوگا مارے گھبراہٹ کے آخری ہو رہی ہوں گی ایک دوسرے سے چپ کے چپکے کہہ رہے ہوں گے دنیا میں تو ہم بہت ہی کم رہے زیادہ سے زیادہ دس دن رہے ہوں گے اللہ ان کی اس پوشیدہ بات چیت کو بھی بخوبی جانتے ہیں ان میں سے ایک آکل اور کامل آدمی کہے گا دس دن بھی کہاں ہم تو صرف ایک ہی دن دنیا میں ٹہرے غرض کفار کو دنیا کی زندگی ایک خواب معلوم ہوگی اس وقت وہ قسمیں کھا کھا کر کہیں گے کہ ہم تو دنیا میں بس ایک گھڑی ہی ٹھہرے سورہ تاہ کی آیت کی یہ تفسیر, تفسیر ابن کثیر میں ہے اب میں اپنی بات کو لپیٹتا ہوں ترتیب سے واقعات بیان کرنے کی کوشش کروں گا یعنی زمانے کے اعتبار سے ان کو ترتیب دینے کی کوشش کروں گا تاکہ اس بات کی وضاحت ہو جائے کہ کون سا واقعہ پہلے اور کون سا اس کے بعد پیش آئے گا قیامت کی بڑی بڑی علامات میں سرزمین حجاز سے آگ کا نکلنا یہ واقعہ پیش آ چکا ہے اس طرح فتنہ تاطار بپا ہو چکا گھر گھر سے گانے بجانے کی آوازیں ہم سن رہے ہیں بے حیائی آم ہم آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں والدین کی نافرمانی کوئی ڈھکی چھپی بات نہیں باپ کے مقابلے میں لوگ دوستوں کو ترجیح دیتے ہیں بھی اب عام بات ہے میں تو اب ان علامات کو ترتیب بار بیان کروں گا جن کو ابھی مہارج وجود میں آنا ہے لیکن ان میں سے عام علامات جو اب دیکھنے میں آ رہی ہیں بتاتا چلو یہ مختلف احادیث میں موجود ہیں یہاں ان کو جمع کر رہا ہوں یہ تمام نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشادات ہیں لوگوں پر ایک ایسا زمانہ آئے گا کہ دین پر قائم رہنے والے کی حالت اس شخص کی طرح ہوگی جس نے انگارے کو مٹھی میں پکڑ رکھا ہو دنیاوی اعتبار سے سب سے نصیب والا وہ ہوگا جو خود بھی کمینہ اور اس کا باپ بھی کمینہ ہو لیڈر بہت اور امانت دار کم ہوں گے قبیلوں اور قوموں کے لیڈر منافق رزیل ترین اور فاسق ہوں گے بازاروں کے رئیس تاجر ہوں گے پولیس کی کثرت ہوگی وہ ظالموں کی پشت پناہی کرے گی بڑے بڑے عہدے نا اہلوں کو ملیں گے لڑکے حکومت کرنے لگیں گے تجارت بہت زیادہ پھیل جائے گی یہاں تک کہ تجارت میں عورت اپنے شوہر کا ہاتھ بٹائے گی ناپ تول میں کمی کی جائے گی لکھنے کا رواج بہت بڑھ جائے گا مگر تعلیم صرف دنیا کے لیے حاصل کی جائے گی قرآن کو گانے بجانے کا آلہ بنا لیا جائے گا یعنی گا گا کر پڑھیں گے ریا شہرت اور مالی فائدے کے لیے قرآن کو گا گا کر پڑھنے والوں کی کثرت ہوگی فکاہا کی قلت ہوگی علماء کو قتل کیا جائے گا ان پر ایسا وقت آئے گا کہ وہ سرخ سونے سے زیادہ اپنی موت کو پسند کریں گے اس امت کے آخری لوگ پہلے لوگوں پر لانت کریں گے امانت دار کو خائن اور خائن کو امانت دار کہا جائے گا جھوٹے کو سچا اور سچے کو جھوٹا کہا جائے گا اچھائی کو برا اور برائی کو اچھا سمجھا جائے گا اجنبی لوگوں سے حسن سلوک کیا جائے گا اور رشتے داروں کے حقوق پامال کیے جائیں گے بیوی کی اتاد اور ماں باپ کی نافرمانی کی جائے گی مسجدوں میں شور و شگب اور دنیا کی باتیں ہوں گی سلام صرف جان پہچان کے لوگوں کو کیا جائے گا حالانکہ سلام ہر مسلمان کو کرنا چاہیے چاہے اس سے جان پہچان ہو یا نہ ہو طلاقوں کی کثرت ہوگی نیک لوگ چھپتے پھریں گے کمی نے لوگوں کا دور دورہ ہوگا لوگ فخر اور ریا کے طور پر اونچی اونچی عمارات بنانے میں ایک دوسرے کا مقابلہ کریں گے شراب کا نام نبید سود کا نام نفع اور رشوت کا نام ہدیہ رکھ کر ان کو حلال سمجھا جائے گا سود جوا گانے بجانے کے آلات شراب خوری اور زنا کی کثرت ہوگی بے حیائی اور حرامی اولاد کی کثرت ہوگی دعوت میں کھانے پینے کے علاوہ عورتیں بھی پیش کی جائیں گی اچانک اموات کی کسرت ہوگی لوگ موٹی موٹی گدیوں پر سواری کر کے مسجدوں کے دروازوں تک آئیں گے ان کی عورتیں کپڑے پہنتی ہوں گی لیکن لباس باریک اور چست ہونے کی وجہ سے ننگی ہوں گی ان کے سر بختی اونٹوں کے کہانوں کی طرح ہوں گے یعنی وہ اس طرح بال بنائیں گی تو اونٹ کے کہان نظر آئیں گے مٹک مٹک کر چلیں گے لوگوں کو اپنی طرف مائل کریں گے یہ لوگ نہ جنت میں داخل ہوں گے نہ اس کی خوشبو پائیں گے مومن آدمی ان کے نزدیک باندی سے بھی زیادہ رزیل ہوگا مومن ان برائیوں کو دیکھے گا مگر روک نہیں سکے گا جس کی وجہ سے وہ اندر ہی اندر رہے گا یہ تمام علامات نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس زمانے میں بیان فرمائی جب ان کا تصور بھی مشکل تھا لیکن آج ہم اپنی آنکھوں سے ان سب کو دیکھ رہے ہیں کوئی علامت اپنی انتہا کو پہنچی ہوئی ہے کوئی ابھی, ابھی ابتدائی مرحلے میں ہے جب یہ سب علامات اپنی انتہا کو پہنچ جائیں گے اس وقت قیامت کی بڑی بڑی اور قریبی علامات کا سلسلہ شروع ہو جائے گا جو مختصرًا دوبارہ عرض کرتا ہوں عیسا علیہ السلام کی آمد سے قبل مسلمان امام مہدی کی قیادت میں رومیوں سے جنگ کریں گے اور جنگ میں قسطن تینیا کو فتح کریں گے جب یہ لوگ مال غنیمت جمع کر رہے ہوں گے تو شیطان کی طرف سے دجال کے نکلانے کی جھوٹی خبر مشہور ہوگی جب لشکر کے لوگ واپس شام پہنچیں گے تو دجال واقعی نکل آئے گا اور اس کے ساتھ ستر ہزار اسپہان کے یہودی ہوں گے جب دجال کا فتنہ اپنے عروج پر ہوگا تو اس وقت عیسیٰ علیہ السلام کا دمشق کی مشرقی سمت سفید مینارے پر فجر کے وقت نزول ہوگا عیسا علیہ السلام دجال کا تعقب کریں گے اور اسے لب کے مقام پر قتل کریں گے عیسا علیہ السلام سلیب کو توڑیں گے اور یہودیوں کو چن چن کر قتل کریں گے اور خنزیر کو قتل کریں گے ان کے زمانے میں کوئی بھی غیر مسلم نہیں رہے گا تمام لوگ اسلام لے آئیں گے ہر طرف امن و امان ہوگا آپس میں پیار محبت ہوگا اور نفرت و بغز دلوں میں باقی نہ رہے گا عیسا علیہ السلام کے زمانے ہی میں یاجوج ماجوج نکلیں گے اور ہر طرف تباہی پھیلائیں گے عیسا علیہ السلام اللہ سے دعا کریں گے جس کے نتیجے میں وہ ہلاک ہو جائیں گے عیسا علیہ السلام اس دنیا میں چالیس سال اور ایک روایت کے مطابق پینتالیس سال رہیں گے ان کے زمانے میں پوری دنیا میں ایک بھی کافر نہیں رہے گا جہاد موقوف ہو جائے گا نہ خراج وصول کیا جائے گا اور نہ جزیا مال و زر کی فراوانی ہوگی جب آپ کی وفات ہوگی تو مسلمان آپ کی نماز جنازہ پڑھیں گے اور آپ کو دفن کریں گے عیسا علیہ السلام کی وفات کے بعد ایک جانور زمین سے نکلے گا جو لوگوں سے باتیں کرے گا اس کے بعد زمین میں دھنس جانے کے تین واقعات ہوں گے ایک مشرق میں دوسرا مغرب میں اور تیسرا جزیرۂ عرب میں قیامت کی ایک بہت بڑی علامت یہ ہوگی کہ سورج ایک روز مغرب سے طلوع ہوگا جسے دیکھتے ہی تمام کافر ایمان لے آئیں گے لیکن اس علامت کے ظاہر ہونے کے بعد کسی کا ایمان لانا قبول نہیں کیا جائے گا اور گناہ مسلمانوں کی اس وقت کی توبہ بھی قبول نہ ہوگی ایک خوشگوار ہوا چلے گی وہ تمام مومنین کی روحیں قبض کر لے گی اور کوئی مومن پوری دنیا میں زندہ نہیں رہ جائے گا پھر دنیا میں صرف بدترین لوگ رہ جائیں گے وہ گدھوں کی طرح کھلم کھلا زنا کریں گے پھر پہاڑ دھن دیے جائیں گے بلاخر انہی بدترین لوگوں پر قیامت آئے گی زمین نیچے سے اوپر تک کپ کپائے گی اور جتنے مردے اس میں ہیں سب کو نکال باہر کرے گی پہاڑ اس دن دھنی ہوئی روئی کے گالوں کی طرح اڑتے پھریں گے زمین لپیٹ دی جائے گی اس دن ہر نیک اور بد کا انجام ظاہر ہو جائے گا اللہ تعالی ہمیں اپنے فضل و کرم سے اس دن کی سختیوں سے بچائے آمین سامعین محترم ابھی آپ نے قیامت کب آئے گی سنی یہ دارالسلام اسٹوڈیو نے آپ کے لیے پیش کی اس سے پہلے آپ کے لیے مکار دشمن قصہ دو اونٹوں کا حسن یوسف میں لوٹ کر آؤں گا کامیابی کا زینہ اور مومن کا ہتھیار جیسی کسٹس اور سیڈیز پیش کشا چکی ہیں اور یہ سلسلہ الحمدللہ جاری و ساری ہے دار السلام سٹوڈیو، تلاوت قرآن مجید، ترجمہ، سیرت النبی، صحابہ اکرام، آئمہ اکرام، محدثین اور عظیم اسلامی شخصیات کی زندگیوں کے حالات و واقعات اور نماز روزہ حج اور دیگر عبادات کی ادائیگی کا صحیح طریقہ عورتوں اور بچوں کے لیے انتہائی دلچسپ اور سچی کہانیاں اور وہ سب کچھ جس سے نئی نسل کی تربیت اسلامی خطوط پر ہو سکے آڈیو کیسٹس اور سی ڈیز میں پیش کر رہا ہے دارال اسٹوڈیو دارالسلام پبلشرس اینڈ ڈسٹریبیوٹرز کا ایک حصہ ہے جس کا ہیڈ آفس سعودی عرب کے دارالحکومت ریاض میں واقع ہے